محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیقہ کفون اور تمام سامعین شموسنِ سلام ردبت اور لکھا اصول تقادینہ تیل تماشہ سے عقائد کو مختصر اور حضرات کے کانوں تک پہنچانے کے شرف حاصل کرتا آیا ہوں تو آج اصول اعتقادیہ کا سلسلہ دس میں سے درس نمبر بیالیس اور آپ کے خدمت میں رض کر رہا ہوں پچھلے درس میں قبر کے بارے میں اعتقاد ہمارا کیا اعتقاد ہونی چاہیے آپ تک پہنچایا اور آج کے اس درس میں حضرت شاست اللہ رحمٰن ہیں کہ وہ و واجب ہے انتقہ یہ کہ بندہ اعتقاد رکھے اے اے مومن پر واجب ہے کہ تم اعتقاد رکھیں کس پر اعتقاد رکھیں سوال المنکری ون کیری کہ جو ہی تب تم خبر میں پہنچو گے دنیا سے فارغ ہو کر روست ہو کر تمام خوش عقاریب ضویل حقوق دوست احباب دنیا کے تمام مال و دولت اقتدار کرسی شور شرابہ ہنگامہ آنج انتھان کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے آخرت کے اس کمرے میں جائیں گے جو کتنا ہی امیر ہو اور کتنا ہی غریب ہو سب کے لیے ایک ہی جیسا قبر ہے زیادہ تر چھ فٹ اس کی لمبائی ہے اور بہت زیادہ لمبا ہو وقت لمبا ہو تو سات فٹ اس کی لمبائی ہے اور ڈائی تین فٹ اس کی چوڑائی ہے اس سے مختصر گھر میں جس میں انسان کھڑا ہو کے بیٹھنا بھی مشکل ہے بس لیٹ کے ہی رہنا ہوگا اس گھر میں پہنچتے ہی جسے قبر کہا گیا اور اسے آخری آرام گاہ کہا گیا انسان کا اس آخری آرام گاہ اور قبر میں پہنچتے ہی حضرت شاہ سید علی نے ہمیں بتایا اللہ کے نبی کا حدیث مبارک ہم تک پہنچایا اور فرمایا کہ قبر تم پر اعتقاد رہنا واجب ہے کہ قبر یا بحیش کے باغات میں سے ایک بدشہ ہے یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک ہے زیا یہ بات ہمارے لیے واضح ہوئی کہ قبر جو ان لوگوں کے لیے جن کا عقائد صحیح ہے ان کے عقائد میں کسی قسم کے شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے نفاق نہیں ہے اللہ ع نبی نے جس طرح میں اعتقادی امور پر اعتقاد رہنے کا حکم دیا وہ اپنے اعتقاد صحیح رکھا ہوا ہے اس کی اعتقادات صحیح ہیں پھر اس کے بعد چونکہ وہ بنیاد تھے اس کے بعد اس کے اعمال بھی سوالے ہیں وہ اس نے اپنے زندگی کو اللہ کے تعتبر برداری میں گزارا پھر و کو سے اپنے آپ کو دور رکھا گناہوں سے دور رکھا اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہا تو آج اس کے بندے کا یہ خبر بھیش کے باغات میں سے ایک بادشاہ ہے اور یہ بندہ اس دنیا سے دنیا کے مقابلے میں اس زندگی سے بہت خوش ہے بہت خوش ہے وہاں اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں لیکن جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو حسق و حجور میں گزار دیا شرکۂ عقائد میں گزار دیا انہوں نے اپنے عقائد کے اصلاح نہیں کی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے غیر کے ثبوت کر کے رکھا کفر شرک نفاق <تصفح> اور آج کے دور میں کمیونسٹ عقائد غیر الہیہ عقائد اللہ اور اسے تمام تعلیمات جو اعتقادات سے مربوط سے وہ دور ہیں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں یہ آج کے برخلاخ ہوا عقیدہ رکھتے ہیں ساتھ یہ ہی عقائد برا ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اعمال بھی برے ہیں وہ کسی شریعت کے پابندی ہیں اللہ کے نبی اور قرآن میں اللہ نے جو کو ہمیں ہاں جن چیزوں کو کرنے کے انجام دیا اس کا اس سے کوئی پرو نہیں ہے جن سے منع کیا اس کا بھی کوئی پرو نہیں ہے جو جی میں آیا کیا جی میں آیا چھوڑ دیا وہ کسی قوم الہے کی پابندی اس نے اپنے آپ کو نہیں کیا اور زندگی کی اس مختصر عرصے کو اس نے فشق و فجور میں گزار دیا گناہوں میں گزار دیا یاشوں میں گزار دیا مستیوں میں گزار دیا نس پرستی میں گزار دیا خواہشات دی نفس کے تعت اور شیطان کی پیروی میں گزار دیا ایسے لوگوں کے لئے زین گرامی قبر جہنم کے گھاٹھیوں میں سے گاٹھی ہے اور اس کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے اضافی اضاف ہے پریشانی ہے پریشانی تو یہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب نے تسلیم کرنا ہے اور کوشش یہی کرنا ہے کہ ہمارا وہ گھر ہمارا وہ چھوٹا کمرہ جو قیمت برپا ہونے تک آپ کی جگہ ہے آپ اور میری جگہ ہے اس کمرے کو ہم نور ایمان سے اور اعمال صالحہ کے نور سے روشن کریں اس کو وسیع بنائیں اس کو وسعت دے دیں اور اس گھر کو اعمال صالحہ سے اس گھر کو بیش کے باغوں میں سے باکشہ بنا دیں تو یہ قبر کے بارے میں مختصر آپ تک پہنچا دیا اب قبر میں پہنچنے کے بعد احسانگرہ میں سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہاں آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دو فرشتے آتے ہیں ہاں جی ان فرشتوں کو نقیر اور منکر کہتے ہیں ہاں جی <تصفح> نقیر منکر کا معنیٰ جو ہے یہاں عربی زبان میں امر بھی معروف نہیں ہے منکر بھی اسی سے ہے ناشناخت اس میں یہ معنی ہے دو فرشتے ہیں ناشناس ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہیں ہم نے ابھی تک فرشتے نہیں دیکھے تھے ہاں جی ہاں واقع ہم نے نہیں دیکھا ہم نے کوئی فرشہ نہیں دیکھا ہماری آنکھوں کا اللہ نے کو دیکھنے والا نہیں بنائے اور چشم بسرت ہمارا کھلا نہیں ہے جس وجہ سے ہم فرشتوں کو دیکھ رہے جس طرح ہم بیائی لائی دیکھتے ہیں اللہ کے خاصان دیکھتے ہیں تو وہ دو فرشتے جو ناشناس اللہ کی طرف سے معمول فرشتے آتے ہیں آنے کے بعد ہم سے کچھ سوالات کرتے ہیں. تو حضرت شاہ سیرمۃ و واجب ہے تم پر یہ اعتقاد رکھیں انتا تقیدہ یہ کہ تم اعتقاد رکھیں سوال المنقری ونکیری ہاں جی منقر و نقیر کے سوال کے بارے میں تم پر واجب ہے کہ یہ اعتقاد رکھیں کہ دو رشتے آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے ہم سے بہت سی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے اور ان چیزوں کا آپ کے پاس صحیح صحیح جواب ہونا ہوگا اگر ان چیزوں کا آپ کے پاس صحیح صحیح جواب ہے تو وہ فرشتے آپ کے لیے رحمت بن جائیں گے اور اللہ کی طرف سے وہ آپ کا شوقتیں کریں گے اور اگر آپ کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر وہ قارب میں تبدیل ہو جائے گا وہ آپ کو ڈانٹیں گے آپ کو عزت دیں گے آپ کو تکلیف دیں گے تو عزا گرمی یہ ایک اعتقاد ہے قبر میں آپ جم پہنچیں گے تو دو فرشتے آئیں گے ان فرشتوں کا نام من اور النکیر ہے دو ناشناز فرشتے ہیں ہاں جی آپ کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے آپ کے عقائد کے بارے میں سوال کریں گے تو آزان گرام یہ بنیادی اہم ترین عقائد میں سے عقائد کا انسان کے اعمال پر بہت بڑا دخل ہے جتنا ہم عقائد ہمارا پختہ ہوگا اتنا ہی ہمارے اعمال کی اصلاح زیادہ ہوگا انسان ایک حساب کتاب کا عقدہ رکھے ایک اخروی دن پر اس کا اعتقاد ہو حرت کی ان تمام زندگی پر اس کو سچا ایمان ہو تو وہ ضرور اپنے اعمال کو اصلاح کرتے رہیں گے ازان کرنے عقیدہ کے معنی میں لوگوں کو بار بار بتایا عقیدہ عقدن آق سے عق کے معنی کی راہ ڈالنے کے معنی میں متحدہ گٹتا یعنی وہ اعتقادی وہ باتیں جو آپ نے وہ ماننے کی باتیں جو آپ نے اپنے دل کے ساتھ گراہ باندھنا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ان مت کو ان علم ان باتوں کو اپنے دل سے الگ نہیں کرنا ہے خمت کی یہ سوچ ہمیشہ ہمارے دل میں رکھنا ہے ایمانیت جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے آپ ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا ہو جائیں گے آپ راستے سے ہٹ جائیں گے اللہ کی توحید پر آپ کا ہمیشہ مسلسل ایمان ہونا ہوگا ایک لمحے کے بیا توحید سے ہٹ گیا آپ کا پھر ہوا رسالت پر قرآن پر ایمان اللہ کے انبیاء پر ایمان قیامت پر ایمان اور اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور اعمبید پر ایمان ہوا. قرآن پاک پر ایمان اور یہ تمام ایمانیات کے باتیں اور اب یا نکر منکر کے سوالات ہاں اس کے بعد کے اور بھی مراحل ہیں یہاں ساشر فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ پر یہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے سرات پر سرات کے بارے میں ایمان رہنا و سراعت کے بارے میں ایمان رہنا و المیزان قیامت کے میزان اعمال کے بارے میں حساب اور حساب کے بارے میں ولجنت و, و نار اور جہنم کے بارے میں آج جو بحث کے بارے میں جہنم کے بارے میں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو ایمان رکھنا ہوگا اب صورت اخرویت آخ... آ... آ... قیامت کے اپنی ایک صورت مخصوص کیفیت میں یہ سب ہوگا ہاں جی حساب ہوگا ام کیسے ہوگا اس, اس لیے فرمائے قیامت میں اللہ تعالی چونکہ ہماری دنیا کے حساب کتاب آخرات کے حساب کتاب یہاں کے ترازو وہاں کے ترازو ہاں ان میں فرق ہوگا لیکن حساب ہوگا حساب کا ترقہ ممکن ہے فرق ہو ہاں یہ سرات ایک گزرگاہ ہے اب وہ سرات کیا چیز ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے کیستا ہے ہاں ان کے بارے میں احادیث میں کچھ رہنمائی ہوا ہے تو ان میں فاصف فرمان ان تمام چیزوں پر حساب ہوگا نکیر من کر آئیں گے پولیس سرات سے گزریں گے میدان کے میں اعمال تولیں گے بھیج جانم ہے ہاں میں آرام ہے آرام ہے جہنم میں عذاف عذاب ہے ان تمام چیزوں پر اخروی مخصوص اپنی اس, اس عالم کے حساب سے یہ سب چیزیں ہوگا من غیر تعاون اس میں آپ کو اس میں تعویل توجہ کرنے کے ضرورت نہیں ہاں جی اس میں افسراد سے کوئی اور چزمرات میزان تھے انہیں ناموں کے ساتھ انہی سے مشاغرہ رکھتے ہیں لیکن حالت آخرت کے حساب کتاب کا طریقہ اور یہاں کا الگ ہوگا یقیناً اس عالم کے اپنے حساب سے ہوگا تو اس میں عام ترین نوطا جو آج کے درخت میں جو ہے سوال نقیر منکر ہے زانگر میں سوال نقیر منکر سے پہلے یہ دو فرشتے آئیں گے آئیں گے تو یہ کس چیز کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے ہاں جی چونکہ یہ ہمیں جاننا ضروری ہوگا اور ان معرف پر ہمارا صحیح ایمان رکھنا ضروری ہے یہاں جیسے نہیں فرمایا کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے لیکن یہ بھائی فرمایا آپ پر واجف ہے کہ اعتقاد رکھیں ہاں آپ پر واجف ہے کیا اعتقاد رکھیں کہ دو فرشتے آئیں گے اور دو فرشتے آپ سے سوال کریں گے ہاں جی منکر نکیر کے نام سے دو فرشتے آئیں گے آپ سے سوال کریں گے وہ سوالات کیا ہوں گے اس سلسلے میں سوالات اہم ترین سوالات کا ذکر حضرت امیر کبھی سیز آمدانی نے داواد شریف میں تلقین کی صورت نے ہمیں بتایا ہے وہاں آپ فرماتے ہیں تاخیر کے باب میں آپ فرماتے ہیں فائنل موت حقن بے شک موت برحق ہے اس میں اس کو سمجھاتے ہیں الحمد موت سمجھ برحق ہے ہم نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے پھر قبر کی زندگی جو برحق ہے القبر حقن و سعال اور پھر قبر میں آ فرشتوں کا پوچھنا بھی حق ہے بندہ مذاق نہیں سمجھو نہیں پوچھے گا پوچھے گا کا یہی بتانا چاہ رہے حق ہے سو فیصد حق ہے سچ ہے یہ بات اٹل ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ فرش ہے آ کے وسعت حق پھر مت کا برپا ہونا اور اس دنیا کے نظام کا درہم برہم ہونا یہ بھی حق ہے اور اور پھر ہاں جی میدان حش میں دوبارہ سب کا اکٹھا ہونا دوبارہ زندہ ہو کے یہ بھی حق ہے اس میں بھی آپ کو شک کی کوئی گنجائش نہیں وہ سُراۃ حقن پول سُراعت سے گزرنا بھی حق ہے والحساب حقن اور انسان کے اعمال کا حساب کتاب بھی حق ہے اس میں تمہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ول حقن اور میزان تازو میں آپ کے اعمال کا تولے جانا حق ہے اچھے جن کے انیک اعمال کا پلہ باری ہوگا وہ بھیج میں جائیں گے جن کے نیک امال کا پلہ ہلکا ہوگا گناہوں کا پلہ باری ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے یہ عقائد بے حق ہے والمیدان حق ونار حق ان جہنم کا آگ بھی حق ہے جہنم کا وجود بھی حق ہے والجنت حق اور بحیث بھی برحق ہے جنت کی تمام نعمتیں جو اللہ نے قرآن فرمایا سب صوفی فیصد سچ حق ہے و کا حق اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے لقاح کا حصول بھی حق ہے جو حقدار ہوگا جو اس کے لائق ہوگا یہ سارے اعتقادی بنیادوں کے بارے میں امیر کبھی ہمت ہے یہ سب سچ ہے حق ہے سو فیصد حق ہے بندہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے شاید قبر میں پہنچے بھائی ہمارے سامنے سینکڑوں آدمی ہم دفن کر رہے ہیں وہ چھوٹے کمرے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں کتنے عزیز سے عزیز ترین بندوں کو ہم اپنے سامنے دفن کرتے آ رہے ہیں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہم پھر بھی نہیں مانیں گے ہمارے سامنے موت بھی سینکڑوں آدمی کا موت بھی ہو رہا کوئی موت کے لیے ٹائم نہیں ہے ووٹ جب چاہیں آ سکتا ہے اذان گرامی جوانی زبت بھی ہاں جی بلبی ضروری موت میں بڑھاپا زبید بھی امت بھی ہاں جی جوان ذربی میں امت پہ۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جوان بھی فوت رہے ہیں بڑے بھی فوت رہے ہیں بچے بھی فوت رہے ہیں نوجوان بھی فوت ہو رہے ہیں تو آپ اور میرا بھی ایک لمحہ بات کا کچھ پتہ نہیں ہے میرا زان گرہ میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھو روزانہ اپنے یا اس لیے میرے اور آپ کے امام الامام جہاں مشق اعظم نے فرمایا وہ ہمارے دوستوں میں سے نہیں ہے ہمارے شو میں سے وہ لوگ نہیں ہیں جیسے ملنا اس سے ہمارا کوئی سر کا دو تعلق نہیں ہے جو ہر روز اپنے حساب نہ لے رات کو سوتے وغیرہ اور, اور اگر نیک عمل کے اللہ سے مزید توفیق مانگے اور اگر گناہ کے اللہ کے درگاہ میں استغفار کرے توبہ کرے اسی رات ہی توبہ کرے کل کے لیے نہ رکھے اسی لمحے میں توبہ کرے چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ایک لمحہ بات آ جائیں اور انسان کو دنیا سے اٹھا لیں اور اس کو پھر نیک عمل کا بھی فرصت نہیں ہے گناہوں سے توبہ کا بھی فرصت نہیں ملے گا لہذا زین کر ہمیں یہ سب حق ہے ہمارے سامنے اور جب یہ سب حق ہے تو پھر حساب بھی حق ہے سرات بھی حق ہے حشر بھی حق ہے ہاں جی بےحض جہنم بحق ہے قرآن میں اللہ نے اتنی آتے ہیں ذکر فرمایا اس کے بعد پھر امین شک کے کوئی گنجائش نہیں اور لکھا رب بھی حق ہے جان گرامی اس کے بعد امیر کبیر اللہ رحم فرماتے ہیں ویاتی کر رسولان بندے ممن تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے یہ دو فرشتے یہی نکیر منکر ہے جو ادھر شاست علیہ رحمٰن نے فرمایا دو حشے آئیں گے تمہارے پاس من الرحمان رب کریم کی جانب سے رحمان کی جانب سے وہ کس چیز کے بارے پوچھیں گے بحیٰ سلام کہ من کا وہ دونوں تم سے سوالات کریں گے سوال میں سب سے پہلے یہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے امین رب کا رب کے بارے میں سوال کریں گے یعنی یہ پوچھیں گے من رب کا تمہارا رب کون ہے اور تمہارے دین کے بارے میں پوچھیں گے اور یہی سوال کریں گے ماں دین کا تمہارا دین کیا ہے ہاں جی اور سے یہی پوچھیں گے تمہاری کتاب ان کتاب کا تمہاری کتاب کے بارے میں پوچھیں گے سوال یہی کریں گے من ما کتاب کا تمہاری کتاب کیا ہے کون کتاب تمہاری کتاب ہے اور تم سے پوچھیں گے من قبلت تم کس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ہاں تو ماں قبلت کا تمہارے قبلہ کون سے اور پھر تم سے تمہارے نبی کے بارے میں پوچھیں گے پوچھیں گے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے تم کس کے نوبات کے قائل تھے اور یہ بھی پوچھیں گے تم اور ان امامی کا تمہارے امام کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور سوال کریں گے من امام کا تمہارے امام کون ہے تم کس کی امامت میں تھے کس کو اپنے راہبر راہنما بنائے رکھے تھے اللہ کی طرف سے بے ہوئے وحشی ان کو اپنا راہ بر بنائے ہوئے تھے ان کی تعلیمات پر چلتے تھے یا دنیا کے ظالم حکمرانوں کو ہاں جو فاصل و حاجل لوگوں کے امامت میں چلتے تھے پوچھیں گے من امام کو تمہاری ایمان کون ہے یہ سوالات کریں گے یہ پانچ چھ سوالات آپ سے سب سے یہ سب اور آپ کو پتہ ہے یہ سب اعتقادات سے مربوط ہے یہ سب اعتقادی امور ہے جن کے بارے میں پوچھیں گے تو یہاں آگے آپ فرما رہیں فلاں تخافی فلا جی فلاں تخاف اللہ تحظن اے بندے مومن لہذا تم خوف نخرو اور مت ڈرو اور وقل اور تم کافی جواہماں ان دونوں فصوں کے جواب میں تم کہو ہو ہاں جہ جی, کیا کہوں تو ان سوالات کا جواب کیا ہے حضین گرامی سوال تو پتہ چل گیا نا اللہ کے بارے میں پوچھیں گے دین کے بارے میں پوچھیں گے قرآن کتاب کے بارے میں پوچھیں گے قبلے کے بارے میں پوچھیں گے نبی کے بارے میں اور پوچھیں گے رسول کے بارے میں پوچھیں گے اور امام کے بارے میں پوچھیں گے یہ سب اعتقادی بنیادی اعتقادی امور ہے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو ازان گرامی اگر ہم نے ان چیزوں کے بارے میں دنیا میں پڑھا ہوا ہو سیکھا ہوا ہو جانا ہوا ہو ان کے تفصیلات آپ نے پڑھ لیں ان میں سے ہر ایک پر آپ کا پورا پورا اعتقاد ہو ایمان ہو اور اسی سچے ایمان و اعتقاد کے ساتھ آپ اگر آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو یقین یقیناً وہاں جاب آپ کو خود بخود آتے چلیں گے اور آپ نے ان چیزوں سے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں آپ نے ان کو جانے کوشش ہی نہیں کہ آپ کو صرف دنیا عظی سے دنیا کے پیچھے آپ کو زندگی برقرار رکھے لیکن اللہ کے دن کو سمجھنے کا آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے دین پڑھنے کا آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ضروری ضروری عقائد پڑھنے کے بھی آپ کے پاس فرصت ہی نہیں تو یقیناً روحان جواب نہیں ہے گاظان گرہ میں جس نے چیزوں کو جان کے اپنے سینے میں جگہ نہیں دیا اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دیا ان عقائد کے بارے میں صحیح اپنے اندر ایک خاکہ پیش نہیں کیا اپنے دل دماغ کو ان بنیادی اعتقادات سے منور اور روشن نہیں کیا اس کا جواب نہیں ہے گاضان گانو جاننا ہوگا تو جواب کیا ہے تم جب آپ سے پوچھیں گے من من رب کا پھر سے پوچھیں گے تو اس کا جواب کیا میرے کم فرمائیں اللہ رب اللہ میرا رب ہے وہ میرا ہے وہ میرا مالک ہے وہ میرا رازق ہے وہ میرا کارساز ہے وہ میرا ولی ہے ہاں جی رب کے چونکہ بہت سے معنی اللہ میرا رب ہے پھر پوچھے پھر اس سوال کے جواب تمہارا دین کیا ہے اس کو فرما ال اسلام ال دین ہے اسلام میرا دین ہے عرض نگرامی اس کی بھی بہت اہمیت ہے اس حبارت کا اس میں تمہارے مذہب مسلک کے بارے میں سوال نہیں ہے سوال اسلام کے بارے میں قیامت میں سوال اسلام کے بارے میں پوچھیں گے لیکن آج مسلمان مسلک کے نام پر جگڑ رہے ہیں ہاں جی ناموں کے ناموں پر جگڑ رہے ہیں وہی کون سی نام رکھا ہے بھئی ہمیں جس چیز کا پابند ہے وہ اسلام ہے اور ہم سب اسلام کی اس عظیم دین کے پیروکار ہیں یہ جی اسلام ہے اسی کے اندر رہ کر ہمارے نجات ہے اس کو مان کر اسی کے تبدیق اس کے نشرشات اسی کے خدمت یہی ہمارا مقصد اور مشن ہونی چاہیے آزاد گرامی ہاں جی اور ہم ہر مسلمان کلمہ کو, کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ میرے مسلمان بھائی ہے یہ میرے اس مقدس دین کے ماننے والے اس محبت سے اس احترام سے اس عزت سے ہر مسلمان کو عزت کے نگاہ سے دیکھیں ہر کلمہ کو شانس کو عزت کے نگاہ سے دیکھیں کہ یہ میرا بھائی ہے بول کیونکہ اسلام ہمارا دین ہے لہذا مسلمان ہمارا بھائی ہے اللہ اکبر علیہ السلام الدین ہاں جی تمہارا دین کیا ہے اس کے سوال کا جواب دیا علیہ السلام الدین پھر فرمایا میں نے تمہاری کتاب کون سی ہے ماں کتاب کا جواب آئے ورآن کتاب یہ قرآن میرے کتاب ہے اللہ نے کرام صرف اتنا کہنا بس قرآن میرے کتابی یہی جواب کافی نہیں اس قرآن کتابی کو جب کا جواب آؤ کو نہیں ساقدے کے ساتھ آپ نے دنیا کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو اہمیت دیا ہو اللہ نے اس قرآن کے اندر ہمیں جو کچھ رہنما فرمایا ہے زندگی گزارنے کا ہاں جی اس کو اہمیت دیا ہو تو یہ قرآن کتابی کے اس کفتار میں آپ سچے ہیں ورنہ آپ نے قرآن کو تو میرے کتاب بول رہے کتاب یعنی زندگی کا منشور زندگی کو گزارنے کا منشور قرآن کتاب کا یہ مطلب ہے یعنی اللہ میں اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاروں گا اس کا یہ اقراز ہے قرآن کتابی کہنے کا کہ میں قرآن ہی پر چل کے اپنی زندگی کو کامیاب بناؤں گا قرآن ہی میری زندگی کا منشور ہے اسی کے تعلیمات میرے زندگی کا مقصد اور مشن ہے یہ اور قرآن کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں رضان گرہ ہاں جی نہیں کہ قرآن کو لے لے گھر میں اوپر تفصیم میں رکھ دیں کبھی بھی ہاں جی قرآن پر نہ آنے کے باوجود بھی قرآن کی کبھی تلاوت نہ کریں تو پھر قرآن کے ہمارے اوپر حق ہے ازاں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں ہماری ہی مغفرت ہے اور قرآن سے محبت کریں قرآن کے تعلیمات کو نشر کرنے میں مدد دے دیں وہ ادارے وہ مدارس ہیں وہ علما جو قرآن کے نشر میں شب و روز لگا رہتا ہے ان کی مدد کریں ان مدارس کی مدد کریں ان مراکز کی مدد کریں تاکہ آپ قرآن کا خادم بن کے رہیں اور قرآن کے نشر میں ہمارا کچھ حصہ ہوا ایزان گرم میں بلکہ جو قبلتی تھی پوچھا تمہارے کعبہ کون سے تو بولنگ کعبہ میرا قبلہ ہے چونکہ دوسری جو یہود نسارہ ہے وہ اور جہتوں کی تر رخ کرتے ہیں فرمایا اللہ میں تو کعبے کی تر رخ کرتا ہوں شاہ شاثر نے فقرے فرمایا جو لوگ قابل کا کر کے نماز پڑھتے وہ مسلمان ہے فرمایا اور ہم تمہارا نبی کون ہے اس سوال کے جواب فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور محمد صلی اللہ وسلم میرا نبی ہے اور میرا رسول ہے ہاں جی یہاں بھی صرف زبانی اقرار کافی نہیں جب میرا نبی اور رسول محمد ہیں تو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا آپ کی تعلیمات کو زندہ کرنا آپ کی تعلیمات کے نشر اشاد میں جتنا ہم سے ہو سکے مدد کرنا ہاں جی تعاون کرنا تاکہ آپ کی تعلیمات دنیا کے کونے کونے میں پھیلیں ہم خود بھی عمل کریں نندہ نسلوں تک پہنچائیں ہاں جی تب جا کے جو ہے ہم آپ کی امتی ہونے کا ہمیں فخر حاصل ہوگا پھر آخری سوال جو ہے کر رہے ہیں تمہارے امام کون ہے تو اس کا جواب دیں و علیہ علیہ السّلام امامِ و عیئن علیہ السّلام امامِ و علین السلام امام تین دفعہ یہاں ذکر کر ہیں, علی میرا امام ہے علی میرا امام ہے علی میرِ امام, امام ہے یہ تین دفعہ کیوں کریں ہمارے علماء جو ہے اس میں نقطہ سمجھتے ہیں وہی تین یہ تین میرے امام ہے یعنی خدا کی طرف سے منصوص من اللہ امام خدا نے جس امام کو ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے خدا نے جس حصے کو ہمارے لیے امام اور, اور بنا کے بھیجا ہے وہ علی ہے وہ علی ہے وہ علی ہاں جی ان تین کلمات کے ذریعے سے ان کا اثبات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جنہوں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہاں جی دنیا کے دور سنبھالا کرسی سن کے بیٹھا مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کیا ان سب کو نہ ہی کر رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ بنو میا کی کوئی شخص میرا امام ہے نہ بنو عباس کی کوئی شخص میرا امام ہے نہ وہ لوگ میرے امام ہیں جن کو مسلمانوں نے ہاں جی خلیفہ کے عنوان سے قبول کیا ٹھیک ہے حکومت کیا اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتے اما اللہ نے جن کو ہمیں امام بنا کے بھیجا ہے وہ علی ہیں وہ علی ہیں کوئی اور نہیں ہیں تین دفعہ اقرار کا ملد ہے تین چیزوں کو نہ کرنا چاہتے ہیں اشارہ تو یہی ہے اشارہ تو یہی ہے اشاروں میں ہمیں اپنے عقائد سمجھا رہے ہیں ورنہ تین دفعہ بولنے کے کوئی ضرورت نہیں ایک دفعہ کافی تھا اذان کرامی تاکید کرنے کا مطلب یہ تمہارے امام بس یہی ہے اس سے ہٹ کر تمہیں کسی اور کی امامت کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے منسوب نہیں ہے منصوب سے نہیں ہے اذان کرامی اس کے بعد پھر باقی جو ہے امام اس کے بعد سرمایہ وبا اس کے بعد میرے امام سعیدہ اولاد ہی رسل اللہ علیہ السلام کا سب سے بڑا ابلادوں کا سردار حسن بن علیہ علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام صما ہو صفت و تعب پھر آپ کا بائک رسلی اللہ کا نواسا الجوکہ الطاب الما ذات اللہ جو اللہ کے ہر حکم بلبیک کہنے والا ہنسی ہے اور اسی سلسلے میں اسی لبیک کی بنیاد پر آپ نے وہ ظیم قربانی کرب میں معلّہ میں دیا ہے تو وہ عظیم ہستی اللہ کے ہر رضا پہ راضی رہنے والا حسی مولا امام حسین علیہ السلام میرے امام ہے پھر ثم العاب صبل پھر اس کے بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام میرا امام صم البر محمد صفر امام محمد باخر علیہ السلام میرے امام صمت صادق و جعفر سمفر امام جعفر صادق علیہ السلام میرے امام سم القاضوم موسٰ فری امام عشۂ کاجم علیہ السلام علیہ امام ہے ثمہ رضا علی فر امام رضا علیہ میرے امام ہے علی رضا علیہ السلّ میرے امام ہے تقی محمد فر امام محمد تقی علیہ السّلام میرے امام ہے سمن نقی علی الر امام علی نقی علیہ السلام میرے امام ہے ثمت ذکی السکری الحسن فر امام حسن عسکری ذکی آپ کا لقب ہے عسکری بھی کا لقب ہے جو پاک و طیب امام حسن عشکری میرے امام ہے سما محمد المحدیو پھر امام محمد مہدی صاحب الاصر الضمان صاحب الزمان خرید جو کہ اس دور میں آپ پردے غب میں اور اس وقت کے امام آپ ہیں کہ جی زمانے کا صاحب آپ یعنی جس کے امام آپ ہیں آپ تو میرے امام ہیں بارہ اماموں کا نام لے لیا پھر ان پر درود بھیجتے ہیں صلوات اللہ اللّہ وسلم علیہ و علیہ اجمعین اللہ کے ساتھ درود السلام ہوں رسول اللہ سم پر اور تمام اعمہ پر اجمعین صاحب کے سب پر پھر فرماتے ہیں یہ بھی میرا اقتدار ہے اے اللہ ہم سادت یہی میرے سردار ہے یہی میرے قائد ہے واہ متی یہی میرے آئمہ ہیں وہ امام اور میں سے ہر ایک میرا امام ہے بہی مات اور انہی سے میں محبت کرتا ہوں امین ادا اور ان کے دشمنوں سے عتبر رہو میں دوری چاہتا ہوں میں برات چاہتا ہوں تو نگرام قبر میں پوچھنے والے سوال کا جواب امیر کبیل علی رحمٰن نے اس طرح تفصیل سے ہمیں دے دیا لہذا ان عقائد کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہاں تو لہٰذا ہمیں اس بات پنجاب جب اس پاک سلسلے کی دویم حسیاں ایک حضرت شاثر محمد نربا نے اسرے قادم میں فرمایا کہ آپ پر واجب ہے کہ قبر میں نکر من کر آئیں گے آپ سے سوالات کریں گے اور کون سے سوالات کریں گے اس کے اہم ترین سوالات سولا ممکن اور بھی بہت سوالات ہو جس طرح حادیث میں آتا ہے جن حادیث میں آتا ہے بھئی آپ کے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا اللہ نے آپ کو مال دیا اس کے بارے میں سوال کریں گے اللہ نے آپ کو کوئی اقتدار دیا اس کے بارے میں سوال کریں گے آپ کو جو عمر دیا اس کے بارے میں سوال کریں گے ہاں جی اس طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے لیکن جو اہم ترین جو اعتقادی امور ان کے بارے میں سوالات جو ہے یہ اہم سوالات جو حضرت امیر کبیر علیہ السلام نے سوالات کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر جوابات کا بھی ذکر فرمایا اور یہی ہمارے ان دو بزرگوں نے ہمیں دیئے تعلیمات اس کو آزان گرامی سینے میں رکھیں ان کو مانیں اور ان کا اپنا عقیدہ بنائیں دل جان سے اور اس سوال جواب میں لیکن ہم جتنا ان تعلیمات ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور ان نورانی تعلیمات کو اپنے سینے میں جگہ دیں گے ہاں جی اور تو پھر کل کے میں ہمیں جواب دینے میں قبول میں کوئی مشکل نہیں ہوگا اگر لحاظ ہمیں ان کے بارے میں ان چیزوں کو بار بار سنیں سمجھیں اور سینے سے لگائیں اور ان چیزوں کے بارے میں مضبوط عقیدہ پیدا کریں تو ان قیامت کے سارے مسائل ہمارے لیے حل ہوں گے میں دعاغوں پر ودیگار عالم تیری بے نہاد رحمتوں کا واسطہ تیری نبی رحمت کے سمت کے ساتھ جو شفقت ہے مہربانی ہیں ان کا واسطہ اے اللہ قرآن پاک کا واسطہ باقاعمۂ اہبید علیہ السلام کا واسطہ اے اللہ ہمیں آخرت کے سفر کو ہمیں آسان فرما اے اللہ قبر کے جو بھی مشکلات ہیں ہم نہیں جانتے وہاں ہمیں کتنے پرشانے ہوں گے کتنے مشکلات ہوں گے اے اللہ تو اپنی نبی رحمت کا واسطہ اور آپ کے پاک واسطہ ہمیں قبر کی تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمان سوال نکیر من کر جو سب سے پہلا واشد نغمر اللہ ہوگا یہ اللہ و سوارکن من کرے اس کے سوالات کے جواب ابھی سے ہم تیار رہیں ابھی سے ہم ان کو جان رہے جان کے رہیں اور ان سوالات کے جوابات کو اپنا مضبوط عقیدہ بنا کے رکھیں اور اسی پاک و طیب عقیدے پر ہمیں قائم رہنے کے توفیہ میں اللہ اور اسی پاک و طیب عقیدے کے ساتھ ہمیں تیرے حضور میں حاضر ہونے کی عالم آخرت میں تیرے طرف سفر کرنے کی اور آخرت کے طرح سفر کرنے کے ہم سب کو تیاری توفیقہ تحفہ اللہ اللہ ہم سب کو اچھی عقائد اور اعمالِ صالحہ کے ذریعے سے پربادارہ موت کی تیاری اور قبر کی تیاری کرنے کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیقہ پور فتن دور میں ہم سب کو تمام مسلمانوں کو ہر کے فشق و خجور سے ہم سب کو گناہوں سے بے بے سے اور ہر ان کی منقرات سے دور رہنے کی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق عطا طورما آمین